اچھا جناب ارباب ہے کیوں میں لگا دوں یار میں خود یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں ابھی میں ارباب طریقت کے وہ نام جو طبقے طب تعبین سے آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگا کہ صحابۂ کرام کے بعد جن لوگوں نے حضور صلی اللہ وسلم کو دیکھا وہ لوگ کون تھے جو حضور حالت ایمان میں ملے اور ان کے ساتھ زندگی گزاری وہ لوگ کیوں کہلاتے ہیں صحابی اور جن لوگوں نے پھر صحابہ کی صحبت اختیار کی بھالت ایمان وہ لوگ تعدین کے لاتے ہیں اور پھر طب تعبین سے جو لوگ اختیار کی وہ تب تعبین کے لاتے ہیں تو آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بزرگان دین سلف صالحین میں سے آپ کے صوفی وہ تب سے کہاں تھے یہ تو آج کل کی پیداوار ہے پیر بنے بیٹھے ہیں اس وقت کی چیزیں کہاں پہ تھیں تو ہم جناب تب تعبین سے کچھ بزرگان دین کے ثابت کریں گے انشاءاللہ ان کے نام لیتے جاؤں گا میں اور ان کے بارے میں کچھ پڑھوں گا بھی بکس ہی پڑھوں گا اور انشاءاللہ اللہ اسی پہ بات کرتے ہیں थीके? تو جناب حضرت عبیب اجمی رضی اللہ عنہ شجائے تریکت و متمکن اندر شریعت حضرت عبیب اعظمی رضی اللہ عنہ بڑے بلند ہمت اور عظیم شان ولی اللہ تھے اور آپ کا شمار اکابرین مشایف میں ہوتا ہے آپ نے توبہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کی ابائل مر میں آپ سوچ کا کاروبار کرتے تھے اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے خدا تعلیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ نے حق تعلی کی طرف رجوع کر کے حضرت حسن بصری و ہدایت حاصل کی چونکہ آپ عجمی تھے غیر عرب تھے عربی زبان نہیں بول سکتے تھے اس کے باوجود حق تعلی نے آپ کو ملک کا راہ بنایا چنانچہ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے کہ امام حسن بسری کا وہاں سے گزر ہوا لیکن چونکہ وہ صحیح طور پر کرات نہیں کر رہے تھے امام نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی اور چلے گئے رات کو خواب میں اکتالیٰ کے زیارتی دور کے ایک بارگاہ خدا ہے تیری رضا کس چیز میں ہے اکتالیٰ نے فرمایا ہے hey, حسن تو نے میری رضا پائی لیکن اس کی قدر نہیں کی انہوں نے ارض کی کہ حضور کس طرح فرمانو کہ اگر تم ابیب کی عربی پر اعتراض نہ کرتے اور اس کی پیچھے نماز پڑھ لیتے تو میری رضا پا لیتے روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حجاز بن یوسف کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے حبیب اعظمی کے حضورا میں پہنا لی تو حجاز کے آدمی نے حبیب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آیا تم نے کہیں حسن بسری کو دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے انہوں نے پوچھا آپ نے جواب دیا کہ میرے حجرے میں ہیں جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا اور دل میں کہنے لگے کہ شاید حبیب نے ہمارے ساتھ مزاق کیا ہے اس لیے انہوں نے ناراض ہو کر کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ نے کہا جھوٹ نہیں سچ کہتا ہوں وہ میرے اس ہجرے کے اندر ہے لیکن جب انہوں نے دوبارہ سیبارہ اندر جا کر دیکھا تو کچھ نہ پایا اور واپس چلے گئے حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے باہر آ کر کہا اے حبیب یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اکیتا نے آپ کی برکت سے مجھے ان ظالموں سے نجات دلائی ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ حجرے کے اندر ہے انہوں نے جواب دیا استاد محترم یہ میری برکت نہیں ہے بلکہ سچ کہنے کی برکت ہے کہ ان کی آنکھیں آندھی ہو گئی اگر میں جھوٹ بولتا تو وہ آپ کو اور مجھے بھی رسوا کرتے اس قسم کی کرامات بہت ہیں جو ان سے رونما ہوئی سبحان اللہ جناب کوئی روم میں ہے جناب کوئی روم میں ہے رحمان رضا خدا کس چیز میں ہے ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ رضا خدا کس چیز میں ہے فرمایا کہ فیقل بل صفی غبار نفاق اس قلب میں یعنی اس دل میں جو غبار نفاق یعنی منافقت سے پاک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفاق خلاف وفاق یعنی دوستی ہے اور رضاء عین وفاق ہے دوستی وہ محبت کا نفاق سے کوئی یعنی نفاق جو ہوتی منافقت سے کوئی تعلق نہیں دوستی کا خاصا رضا ہے پس رضا سفت دوستاں ہے اور نفاق دشمن اور یہ بات بہت اہم ہے کہ جس کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے بزرگ کا ذکر ہوتا ہے ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار جو طب تابین میں جن کا ذکر, جن کا ذکر کن میں ہوتا ہے جناب طب تابین میں ٹھیک ہے تو کامران بھائی پھر میں کب اے ڈمبر آپ کے پاس ٹکٹ میں کر کے کچھ کرو یا میں آ جاؤں کو کھانا پلاؤں تو کھانا مانا آپ مجھے کھلائے مہربانی ہوگی آپ کی بڑی اچھا چلے تو مذاق کر رہا ہوں حضرت مالک میں دینار حسن بسری کے اصحاب یعنی مریدین مریدین اور نے طریقت میں سے آپ کی کرامات اور ریاضات بہت مشہور ہیں no okay, okay, no. مزاق کر رہا ہوں یار تم سجیدہ مت ہوا کرو میں مذاق کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہوں آپ کی کرامات اور ریاضات بہت مشہور ہیں آپ کے والد کا نام دینار تھا جو غلام تھے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش عہد ان ان غلامی میں ہوئی ٹو گیٹ اے ٹکٹ ول بی ہر اے نہیں مذاک کروں یار انشاءاللہ میں اصل میں فارغ نہیں ہو رہا تھوڑا سا میں نے آنا ہے ڈمبرا تو آپ لوگوں سے بھی ان ملوں گا میں نے آنا ہے ایزی وائف سے ملوں گا تو بس حضرت مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بھی ان کے عہد غلامی میں ہوئی آپ کی توبہ اس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ اپنے ہم مذاق لوگوں کے ساتھ گانا بجانے میں مشغور تھے سنے جناب وہ گانے بجانے کی آپ بات کر رہے تھے جب سب لوگوں کی نیند آ گئی تو بازی سے آواز آتی ہے مالک کی تو توبہ کیوں نہیں کرتا یہ سنتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رض امام حسن بسری کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا ایک دم آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ کسی کا موتی گم ہو گیا کیونکہ کشتی میں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا سب نے انہی کو چور سمجھا آپ نے اسمان کی طرف منہ کیا تو فوراً دریا کے تمام مچھلیاں ایک ایک موتی منہ میں لے سطح آپ پر آ گئی آپ نے ایک مچھلی سے موتی لیا اور اس مالک کو دیکھ کر پانی کی سطح پر قدم رکھا اور چلتے جہاں شاہر پر پہنچ گئے آپ فرماتے ہیں کہ احبال اعمال میرے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو خلوص دل سے کیا گیا ہو اس وجہ سے کہ عمل اخلاص ہی سے عمل بنتا ہے اخلاص سے عمل کے لیے ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے روح جسم, جسم بلا روح ایک پتھر سے زیادہ نہیں اسی طرح عمل بلا اخلاص بیکار ہے اخلاص ایک باطنی یعنی اندر کی چیز ہے اور زادات اور تو ظاہری اعمال کا نام ہے اور عمل اس وقت تک تکمیل تک پاتا ہے جب باطن کے ساتھ, اس کے ساتھ شامل ہو اور باتیں اس وقت وہ پاتا ہے جب اس کا ظہور ظاہری اعمال سے ہوں اگر کوئی شخص ہزار سال تک دل میں مخلص رہے جب تک اخلاص کے ساتھ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ عمل کو شامل نہیں کرے گا مخلص نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص ہزار سال تک عمل کرتا رہے جب تک اخلاص شامل نہیں کرے گا اس کا عمل عبادت نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ. امام امامان و مقتدائے سنیا و شرف فقحا و عز علماء حضرت امام ابو نیفہ نعمان بن ساند الخراز رحمۃ اللہ علیہ مجاہدات اور عبادات میں بہت بڑے ثابت قدم تھے اور طریقت میں آپ کو مکان بہت بلند تھا ابتدائی عمر میں آپ نے عزت عزلت اختیار کی اور تارک دنیا ہو کر بیٹھ گئے تاکہ خلق خدا سے علیحدہ ہو کر یاد حق میں مشغول ہو سکیں رحمتہ اللہ علیہ کا ایک اہم خواب ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میں آپ کی ہڈیاں علیحدہ کر رہا ہوں بعض کو بعض سے زیادہ اختیار کر رہا ہوں آپ کے خواب بھی حیرت سے بیدار ہو گئے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر طلب کی, نے کہ مسلمت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحفظ میں درجۂ کمال کو پہنچو گے چنانچہ آپ اس کام میں مشغول ہو گئے اور صحیح کو سقیم سے علیحدہ کر دیا ابن سیرین کون تھے جناب ابن سیرین جو کہ امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ آپ کے والد سیرین جنگ تمرید میں فاتح انلس موسی کے والد کے ساتھ 40 عیسائی لڑکوں کے ساتھ جنگی قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ محمد بن سیرین啊 مطلب خواب کی تعمیر میں ماہر فن تھے آپ کی کتاب تعبیر الرؤیا بہت زکین ہے۔ امام صاحب نے دوسرا بھی خواب دیکھا کہ صلی اللہ کے خواب زیارت نصیب تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو حنیفہ عزت مت اختیار کرو کیونکہ تجھے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے امام موصف کافی مشائض کے استاد ہیں مسل اضرال ابراہیم بن اعظم حضرت بن ایاز اور حضرت حضرت بشر حافی وغیرہ اللہ اللہ علماء اکرام کے کے تسکروں میں لکھا ہے کہ واسی خلفاء ابو جعفر منصور نے ارادہ کیا کہ چار علماء میں سے ایک کو قاضی کے عہدہ کے لیے منتخب کیا جائے وہ علماء یہ امام ابو حنیفہ سفیان سوری مسعار بن قدام اور قاضی شریح یہ چاروں اقابر علماء نے جب خلیفہ کی طرف سے بلاوا ہے تو حضرات نے راسے مشرق کیا کہ کسی نے کسی بہانے اس بلا کو دفع کیا جائے امام ابو حنیفہ نے کہا میرے تجویز دیا ہے کہ میں کوئی بہانہ بنا کر بچ جاؤں گا مسعار بن قدام دیوانہ بن جائے سفیان باغے اور شریح کا قبول کر لے۔ صوفی سوری تو راستے سے اور میں بیٹھ کر کہا مجھے پناہ دے دو بادشاہ کے لوگ میرا سر کاٹنے کو آ رہے ہیں انہوں نے یہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی بنا پر کیا من جا دیا فقط بغیر سکین جو, جو قاضی بنایا گیا وہ ذبح کیا گیا بغیر چھوری کے چنانچہ ملحوں نے ان کو کشتی میں چھپا دیا اور باقی تین اضراک خلیف منصور کے دربار میں پہنچ گئے سب سے پہلے امام ابنیفا سے کہا اپ قبول کرنے سے امام صاحب نے کہا یا میں عرب نہیں بلکہ عربوں کے موالی غلام میں سے ہوں عرب سادات میرے فیصلے کو کیسے قبول کریں گے منصور نے جواب دیئے اس کام میں نسبت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کام کے لیے علم شرط ہے اور آپ بہترین عالم ہے آپ نے جواب دیا کہ میں قضاء کے قابل نہیں ہوں منصور نے کہا نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس قابل ہیں. آپ, نے, اس پر آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لہذا اگر سچ کہتا ہوں تب بھی میں قضا کے قابل نہیں اگر جھوٹ بولتا ہوں تب بھی میں قابل نہیں ہوں کیونکہ ایک جھوٹا شخص قاضی نہیں بن سکتا یہ کہہ کر انہوں نے جان چھوڑا دی اللہ اللہ کس طرح عقل, عقل کا استعمال اسے کہتے ہیں جناب بعض بعد میں کہ امام موسف اس کے جواب سے بادشاہ کو غصہ آ گیا اور آپ کو قید کر دیا اور او خانے میں مثال پائے اس پر مولانا رو نے شیر کہا بو حنیفہ قزا نکر اچھا. بو اباما امام حنیفہ نے موت قبول کی لیکن قضا قبول نہیں کی لیکن مخاطب کہہ یہ حال ہے کہ اگر تجھے قضا نہ ملے تو مرنے لگتے اور خود کسی پر آمادہ ہو جاتے اللہ اللہ اللہ اس کے بعد مسار بن قدام کی باری آئی تو انہوں نے دیوانگی کا اظہار کرتے ہوئے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے بال بچے کیسے اور کیس یہ دیکھ کر منصور نے کہا یہ دیوانے شریح علیہ رحمان سے کہا آپ قدا قبول کردمی ہوں میرا دماغ بہت کمزور ہے خلیفہ نے کہا کوئی بات نہیں مقوی غذا, مقوی غذا اور ادویات سے آپ کا علاج کیا جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے چنانچہ شریح کو عہدہ سپور کر دیے گا اس کے بعد امام ابنیفہ رحمت اللہ علیہ شریح کہ کبھی منہ نہ دیکھا اور تق... تعلق قطع کر لیا ان دونوں باتوں سے امام موسم کی فراست کا کمال ثابت ہوتے ایک تو آپ نے اپنے تینوں دوستوں کے لیے راہ مقرر کر دی دوسرے کے جا و جلال کو ٹھکرا کر ایک سوی اختیار کی اور سلامتی پائی نیز شکایت سے صوف کرام کے مسل کے ملامت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو رسوا کر کے دنیاوی جا و مرتبہ سے جان چھڑائی راہ سلامت اختیار کیا لیکن آج علماء اس اصول کے خلاف ہیں کیونکہ وہ ہرس اور ہوا اور تری حق کو چھوڑ کر انہوں نے امرا کے گھروں کو قبلہ بنا لیا اللہ, اللہ امام احمد اللہ کا تیسرا خواب موسف فرماتے کے نوفل بن حیان کی وفات کے بعد میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگوں کا سب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوس کے کنارے پر کھڑے اور آپ کے دائیں بائیں مشاہد کھڑے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت ہیں سفید بال آپ کے کندھوں پر پڑے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رختار مبارک پر رخصار رکھے ہوئے ہیں اس وقت میں نے نوفل بن حیا کو دیکھا ہیں جب وہ میری طرف آئے تو میں نے جواب کی منظوری لے کر دوں گا یہ سن کر انگلی سے اشارہ فرمایا کہ دے دو سے میں نے پانی کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا لیکن برتن اسی طرح بھرا رہا اس کے بعد میں نے نوفل سے پوچھا سلم کی دائیں طرف وہ کون بزرگ نے جواب دیے حضرت ابراہیم خدی اللہ علیہ السلام ہیں پھر میں نے پوچھا کہ بائیں طرف کو حضرت ابو میں پوچھ رہا ہوں پر گنتا مجھے سرہرہ بزرگوں کے نام بتایا جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری انگلی سترہ پر تھی حضرت ابونیفا کے متعلق حضرت شیخ یاہیا بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے خواب میں مجھے رسول خدا صلہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے حضوص علی اللہ وسلم میں آپ کو کہاں تربو فرمایا ان د علم ابو حنیفہ ابو کے علم میں امام موصف کے تقوا کے واقعات بے شمار ہے جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے محدوم علی حجیری یعنی گنج بخش کا خواب میں علی بن عثمان الجلابی یعنی گنجبخرات ملک شام میں حضرت بلالوں کے روزہ سویا ہوا تھا خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ہوں اور صلی اللہ علام کے باب بنی شیبا سے کابت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے جس طرح بچے کو اٹھایا جاتا ہے میں فرق شوق میں حضرت کی طرف دوڑ کر گیا اور آپ کا قدم مبارک کی پشت پر بوسہ دیا میں حیران تھا کہ آخر ہوں مردہ پیر کون ہے باتیں فراستوں سے میرے دل کی بات سمجھ اور یہ تمہارے اور تمہارے ملک کا امام نہیں ابو حنیفہ ہے اللہ اللہ, اللہ. اس سے مجھے میرے اہل دیار کو اس خواب سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئیں نیز اس خواب سے مجھے بھی معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اپنی صفات بشیریا صفانی اور حکامی شریعت کے ساتھ باقی ہو چکے ہیں ان کے صفات بشری کو مٹانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ اگر وہ خواب میں اپنے قدموں پر چلتے تو باقی اس سے فتح ہوتی اور جو اپنی صفات سے باقی ہوتا ہے یا تو وہ خطہ کار ہوتا یا واسب اللہ اور جب واضح اللہ علیہ وسلم کی بدولت فانی الفا ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے باقی تھے تھی چونکہ علیہ وسلم خطا سے پاک ہیں اس کی شخص کو خطاوار ہونا بھی ممکن ہے اس میں راز ہے اللہ, اللہ, اللہ فنا امام مصوف کو فناف ال رسول کا مقام حاصل تھا یعنی صفاظ سے فانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفاظ سے باقی تھے اس کی وجہ یہ کہ رسول صلی اللہ صلح نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور اگر وہ اپنے قدموں پر سلتے ہوئے چلتے تو ہوتے تو فناف رسول نے ہوتے اس میں راز یہ کہ جو شخص اپنے آپ سے فانی اور رسول الخا ص میں باقی ہو چکا ہے تو اس کا کو کوئی کام میں فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور خطا سے پاک ہے اس لیے اب امام ابونیفا قمستک صحیح ترین ہے کہتے ہیں کہ داؤد تعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کر لیا اور مرکز اور مبتدائے ہوئے تو امام میں ابونی فرحت کے پاس جا کر پوچھا کہ اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا تم پر عمل واجب ہے کیونکہ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم جب تک علم کے ساتھ عمل شامل نہ ہو کام صحیح نہیں ہوتا جو شخص صرف علم پر اکتفاق کرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا جیسے راہ ہدایت کے حصول کے لیے مجاہد کی ضرورت ہوتی ہے ویسے علم کے لیے عمل ضروری ہے یا جس طرح مجاہدات کے بغیر مشاہدہ ممکن نہیں عمل عمل کے بغیر آ, علم بے معنی ہے اور عمل کے بغیر کشائش اور فوائد حاصل نہیں تھی اس علم کو عمل سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ نورِ آفتاب کو آفتاب سے جدا نہیں کیا جا سکتا علم کے متعلق اس بات میں مختصر بیان ہو چکا ہے